قدر ایکسٹرا آرڈنری فضائر علماء کے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے ایک بار بڑی واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اب ان کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک جو قرآن کا فہم پہنچے گا جو قرآن کا علم پہنچے گا یہ کس کے ذریعے پہنچے گا قرآن پاک بذات خود تو بولے گا نہیں اور لوگ خود بخود قرآن پڑھ نہیں سکتے جیسے خاص طور پہ جو عربی نہیں ہیں وہ تو قرآن پاک کو ویسے ہی نہیں سمجھ سکیں گے اور جو عربی بھی ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ قرآن پاک کے وہ بہت سارے مقاصد اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکیں آخر اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں تک جائے گا کیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن علماء کے ذریعے ہی پہنچنا ہے تو علماء کی فضیلت اور اہمیت کیوں نہیں ہوگی بعض علما نے ایک مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے وہ کسی کا بھی محتاج ہو تو نبیوں کا بھی اس حوالے سے محتاج نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے لیکن فرمایا کہ ایک آدمی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اس کو اپنی کتاب کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہیں یہ دل رات اس کی کتاب کو چھاپنے میں تقسیم کرنے میں لوگوں تک پہنچانے میں سمجھانے میں بتانے میں مصروف ہیں وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں میرے لیے یہ کتنی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اور میری خاطری یہ کتنی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری کتاب کو ہی انہوں نے اپنی زندگی بنایا ہوا ہے اسی کا پھیلانا اسی کا پہنچانا اسی کا بتانا اسی کا چھاپنا اسی کا لوگوں تک پہنچانا سمجھانا سب انہوں نے تو اپنی زندگی اسی میں لگا دی اور کتاب والے کی محبت دل میں ڈالنا اب اللہ تبارک و وطالعہ کتنا راضی ہوگا ان بندوں سے با, با, با, با. کہ جو دل رات اپنا دینی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچارے اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچارے بادشاہ کے احکام جو آگے سب تک پہنچاتا ہے تو بادشاہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے کیونکہ بادشاہ بداتے خود ایک ایک بندے کو جا کے اپنا وہ پیغام نہیں دیتا ہے تو جو بادشاہ کے سارے پیغام دوسرے تک پہنچائے گا تو بادشاہ کا کتنا معتمد ہوگا اور بادشاہ کتنا اس سے راضی ہوگا تو علماء اللہ ازوجل کی کتاب کے مبلغ ہیں اللہ تعالی کی طرف بلانے والے ہیں اس کی اطاعت کی طرف بندگی کی طرف بلانے والے اور اس کی نافرمانی سے روکنے والے کہ نہیں یہ کام نہ کرو اللہ تعالی ناراض ہوگا یہ نہ کرو اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا تو اللہ تعالی سے کتنا راضی ہوگا کہ میری ناراضگی کی کو کتنی پرواہ ہے کہ خود تو بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی میری رضا کے کام کرتے ہیں اور ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے ہیں یہ کرو اللہ راضی ہوگا یہ کرو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو گویا جب کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو گیا تو یہ تو وہی ہو گیا نا اتنا سولایا بے شک میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے <سلام> ساروں جہانے کا پالنے والا ہے کیا شاندار انداز میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے <سلام> <قس> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی तलाश تلاش کرنے کے बात جس بندے نے دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں ठुकरा کے کاروبار کے بڑے بڑے آپشن ٹکرا کے مال کمانے کی اپارچونیٹیز کو اس نے سائڈ میں کر کے وہ بےچارا تھوڑے یہی دس ہزار کی خاطر مسجد میں پڑا ہوا پندرہ ہزار کما کے وہ مدرسے کے اندر جامعہ میں پڑا رہا ہے حالانکہ وہ اتنا با ہے کہ وہ بھی اگر بھاگ دوڑ کرے تو وہ بھی کاروبار میں بڑا سر ہاں تو یہ جاتا ہے نا کہ کچھ ملتا نہیں ہے کیلیبر کے ہوتے نہیں ہے اس لیے چلے جاتے ہیں مدرسے میں آپ جب دو چیزوں میں کمپیرزن کرتے ہیں تو اب آپ کا اپنا نقطہ نظر دیکھا جائے گا کہ آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی رضا ان کی نظر میں وردوان اکبر اور اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے हुँ. تو لہذا جب سب سے بڑی شے پہ فوکس ہوتا نا تو پھر دوسری چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں رہتی ان میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی سارے کے سارے بالکل ہی نے مدرسے میں کتنے دیکھے یا اندے نبینا دیکھے ایسے نہیں تو ان میں ذرا نبین کی لسٹ علیحدہ کر دے لنگڑوں کی علیحدہ کر دیں آپ تو اگر ہے ایسی کو لسٹ تو بتا دیں نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے میں تو ویسے ہی میں دوسرے جامعات میں پڑھا ہوں مجھے تو ایسا نہیں نظر آیا کہ بالکل آخر یہ لوگ جو سارے دین کی طرف آئے تھے کس خوشی میں آئے تھے ان کے ماں باپ ان کو کسی اور راہتے بھی چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے اسی کام کے لیے لگایا ابھی بڑے بڑے عمارہ تمنا کرتے ہیں جن کے بیٹے بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے یار عالم بھی بن جائے جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے جن کا مذہبی ذہن ہوتا وہ یہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ دنیا کیا ملتی ہے دنیا بھی ساری ملتی ہے مین جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بکیا چیزیں اس کی نظر میں ہو